يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آبنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهن آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أصغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديا قد قدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من للعبيد وقال عز وجل حافظوا على الصلبات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عذرين جمعور فردنشين خباتين إسلام گزشتہ جمع کے, کے اجتماعی نظم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں, میں زکوٰۃ کا, کا تذکرہ ہم، ہمیشہ سے اور ہر جگہ نماز کے ساتھ وارد ہے اس لیے اور پھر اس لیے بھی کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو مسلمان عموماً بڑے پیمانے پر حدہ کے رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی جو ہے بڑی بے درجی سے ضائع کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ بہت سارے روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز کے بغیر رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور نماز کے بغیر رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے اس لیے بھی مناسب سمجھا گیا اور ضروری سمجھا گیا کہ میں آج کے خطبے میں بطور تذکیر اور یاد دہانی کے کچھ باتیں اسی اہم فریضے کے متعلق آپ کے سامنے رکھ دوں محترم بھائیوں نماز کے سلسلے میں آپ نے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں کہ نماز یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے مومن ہونے کی پہچان ہے اس لیے پرانی مجید نے نماز کو جہاں بہت سارے نام دیے ہیں ان میں سے ایک نام ایمان بھی ہے پرانی مجید نماز کو ایمان کے نام سے یاد کرتا ہے میں اللہ تور نے فرمایا وَمَا اللَّهُ <ایمانَكُم> اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا آیت کا شان نزول کیا ہے آیت کا شان نصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سولہ سترہ مہینے بیت المسد کا رخ کر کے بیت المجد کو قبلہ مان کر اور جان کر آپ نماز پڑھتے تھے سولہ سترہ مہینوں کے بعد کابت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپس میں شیمی کو یہاں ہونے لگی کہ ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی اس تم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتخال ہو گیا اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا کیونکہ قبلہ بدل چکا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو اس وقت آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوضِعَ ایمَانَكُمْ اللہ سبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو۔ تمہاری نمازوں کو ظاہر کرنے والا نہیں تمہارے وہ ساتھی جنہوں نے بیت المقدس کو خبلہ جان کر نماز پڑھی وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھتے رہے انہیں ان کی عبادتوں اور نمازوں کا ثواب ملے گا تو کہنا یہ ہے عشا اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو ایمان کا تو گیا مطلب یہ وہ ایمان کا سب سے اعلیٰ تقاضا سب سے بڑا تقاضا نماز ہے اور آدمی کے مومن ہونے کی سب سے بڑی پہچان نماز ہے یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کہیں بھی کسی بھی بستی پر حملہ کرنے کے ارادے سے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے سب سے پہلے ازان کی آواز سنتے ازان کی آواز سنتے اگر کسی بستی سے ازان کی آواز آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پہ حملہ نہ کرتے اور اگر ازان کی آواز نہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پہ حملہ کر بیٹھتے مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بستی ایسی ہے اس میں مسلمان رہتے ہوں لیکن نماز نہ قائم کرتے ہوں اذان دیتے شاعرۂ اسلام کا اظہار نہ کرتے ہوں وہ حلال الدم ہے ان کا قتل جائز اس لیے امت کے سارے ہی علماء کے نزدیک چند ایک کے ساتھ تاریخ صلاح جو نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے جو نماز کا چھوڑنے والا ہے یہ امت کے جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے تاریخ صلاح کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اگر اسلامی عدالت کو اسلامی ملک کو اور اسلامی عدالت میں کسی تاریخ صلاح کا معاملہ پیش ہو جو نماز نہیں پڑھنے والا ہے نماز کو چھوڑنے والا ہے خاصی اسے نماز پڑھنے کے لیے کہے گا نماز کی پابندی کے لیے کہے گا اگر وہ نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا جمہور امت کا یہ فیصلہ ہے جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے کیا گیا فیصلہ ہے تو اس طرح محترم بھائیوں نماز ایک ایسا شایدہ ہے ایک ایسا فریضہ ہے جس سے انسان کے جان و مانگ کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کے لیے بات خود کافی ہے کہ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس عبادت کا حکم دیا گیا زکوۃ مدینے میں فرض ہوئی روزہ مدینے میں فرض ہوا حج مدینے میں فرض ہوا لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو مکے جس کی فرضیت مکے ہی میں جو ہے نازل ہوئی اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اقرح بسم خلق کے بعد جو دوسری وحی سورہ مزمل کی آئی سورہ مزمل کی وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز ہی کا حکم دیا گیا اللہ <تصفيق> مزمل تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی کر قیامت کے دن بھی حشر کے میدان میں حساب و کتاب جب شروع ہوگا تو سب سے پہلے پرس نمازی سے متعلق ہوگی اولدیا بندے کا حساب و کتاب جس چیز سے قیامت کے روز شروع کیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز میں کامیاب ہے بات کی ساری چیزیں کامیاب اور اگر نماز میں ناکام ہے تو پھر بات کے اور سارے سوال اور جواب میں بھی وہ ناکام ہو محترم بھائیوں نماز بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے نماز تعلق باللہ کا سب سے بڑا دریا ہے نماز میں راج کا تحفہ ہے نماز مومن کی مہراج ہے نماز حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کی مالند ہے آپ نے فرمایا بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے سرگوشی کیسے کہتے ہیں آپ اپنے کسی قریبی دوست سے کسی چاہیے والے سے اس کے کان میں آپ بات کہتے ہیں اس کے کان میں آپ کوئی خاص بات کہتے ہیں آپ جس سے کام میں بات کہتے ہیں اس سے آپ کو قلبی محبت ہوتی ہے قلبی تعلق ہوتا ہے اسی لیے اپنے ہر دل کی بات رات کی بات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اسی سرگوشی سے تجویز دے رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو حقیقت میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اپنے من کی باتیں اپنے دل کی باتیں اپنی دعائیں اپنی تمنائیں اپنی آرزوئیں رب العالمین کے حضور ایک بندہ نماز میں رکھتا ہے اسی لیے में میں سے کسی نے کہا کہ جب مجھے اللہ की کی گفتگو को दिल دل کرتا ہے تو قرآن پڑھنے لگتا ہوں اور جب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سنانے کا دل کرتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پڑھنا کوئی اللہ کی گفتگو سننا ہے اور نماز پڑھنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے اور ظاہر بات ہے اللہ تبارک تعالا سے ہم کلامی ہے اگر نماز مناجات ہے اگر نماز سرگوشی ہے اگر نماز تو روح اور دل کا سکون اسی سے وابستہ ہے روح اور دل کا سکون اسی سے وابستہ ہے اللہ یہ اللہ سسمائن خلو لوگوں سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو فرار ملا کرتا ہے چین ملا کرتا ہے سکون ملا کرتا ہے اطمینان ملا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارشنا دیا بلاج اے بلال نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے سے مجھے آرام پہنچاؤ اور آپ کہا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے دل کا قرار ہے میرے دل میری زندگی کا چین ہے سکھوں میں پا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب بھی زندگی میں کوئی بھی اہم معاملہ درپیش ہوتا کوئی بھی اہم معاملہ آپ صلی اللہ علام کے سامنے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز ہی کی جانب کوئی خوشی ہو کوئی غم ہو کوئی مصیبت ہو کوئی آفت ہو کوئی بھی اہم معاملہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی جانب لوک سکتے ہیں قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا حازه امر فذع الى الصلاه جو کہ دراصل اس حکم الہی کی تعمیل کیا کرتے تھے واستعينوا بالصبر والصلاه کہ زندگی میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اتنا قلبی تعلق نماز سے اتنا قلبی شرف کہ سبحان اللہ وہ نبی رحمت وہ نبی رحمت کہ جو اپنے جانی دشمنوں کو بھی ہمیشہ معاف کیا کرتے تھے درگزر کیا کرتے تھے مشکل سے مشکل ترین اوقات میں بھی دشمن کے حق میں کبھی کلمات شر یعنی بدوا نہیں کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ خندق کے موقع پر خندق کے موقع پر جنگ میں جب مشرقین نے مصروف رکھا مسلمانوں کو نتیجے میں اثر کی نماز کا وقت ہو چکا اثر کی نماز کا وقت ہو چکا سورج غروب ہو گیا آپ نے اثر کی نماز نہ پڑھی تھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا اتنا غم ہوا آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے شگا فلا تلو فلا تلاف ملا اللہ ابویو رحم نارا انہوں نے اثر کی نماز سے ہمیں مضمول کر دیا اثر کی نماز کو وقت میں ادا کرنے سے ہمیں مصروف رکھا ان کافروں نے اللہ ابویو تحم و اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آس سے بھر دے اللہ اکبر جس نبی رحمت نے تائف جیسے نازد موقع پر لہو لہان ہو کر لہو لہان کرنے والی قوم کے حق میں بدعا نہ کی وہ نبی رحمت ایک نماز کے قضا کردری کی وجہ سے جن لوگوں کی اس سے نماز قضا ہوئی ان کے حق میں وہ نبی رحمت یہ بدعا کر رہے مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعَامًا اللہ تعالیٰ ان کے اکھروں کو ان کی صفروں کو آس سے بھر دے محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے زندگی کے آخری ایام ہے اور آپ کی عارت آپ کی عارت ناقص کا ہوتی جا رہی ہے مرض بڑھتا جا رہا ہے ام المن عائشہ صدی رضی اللہ و کہتی ہے عشا کی نماز کا وقت شا کی نماز کا وقت تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی نہ سازی کے باوجود آپ اٹھ کر نماز کے لیے جانا چاہ رہے تھے لیکن جیسے ہی آپ نے اٹھنا چاہا تو عنودگی ساری ہو گئی بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو کر گر پڑے آج صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے حکم دیا کہ میرے لیے سب میں پانی رکھ دیا جائے مہا سلما مین نے پانی رکھ دیا آپ نے غسل کیا اپنے اوپر پانی ڈالا اور پانی ڈال کر تاکہ طبیعت میں نشاط آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز توڑ کر جانا چاہا۔ پھر نماز پڑھ کر جانا چاہ تو پھر اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو آپ نے پوچھا حل فل الناس کیا لوگ نماز پڑھ چکے کیا لوگ نماز پڑھ چکے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ یا رسول اللہ نہیں ہے اللہ کے نبی لوگ آپ کے انتظار میں ہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور نماز صلی اللہ وسلم بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو کے آپ گر پڑے پھر ہوش آنے کے بعد پھر آپ نے پوچھا حل اللہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے آپ کو بتایا گیا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی لوگ نماز مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اٹھ جا سکیں تو آپ نے کہا مرو عبا فکر فلیو فلی و فل ابو بکر سے کہا کہ وہ نماز میں نماز پڑھائیں اور امام بن کر نماز پڑھائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت نماز پڑھائی چند نمازیں پڑھائی ام مل منی ناشتہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چند دنوں بعد آپ نے اپنی طبیعت میں شکت محسوس کی خوشا کا محسوس کیا حالانکہ سبحان اللہ چلنے کی طاقت تو ابھی بھی نہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حضرت عبداس اور حضرت علی بن نبی صارف رضی اللہ عما کا سہارا لے کر مسجد میں نماز قائم کی جا چکی ہے اقامت صحیح جا چکی ہے ظہر کی نماز میں ابو بغیر صدیق رضی اللہ عنہ امام بن کے نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عباس اور علی ببی صارف رضی اللہ عما کا لے جیسے ہی محسوس کیا کہ آپ لا رہے پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے اشارہ کیا کہ ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہے آپ تشریف لے گئے اور ابو بکر کے بائیں جانی بات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر لوگوں کے امام تھے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کی ابتدا کر رہے تھے اور طلب بات میں سبحان اللہ جبکہ آپ صلی اللہ علام کی آپ کو نماز کی کتنی فکر تھی ہوش, ہوش رہے اور ہوش آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا لوگ نماز پڑھ چکے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آنا تھا آدھے نبوی کا عام معمولی تھا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ پیچھے رہتا تھا مسجد سے پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا ابن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو ایمان تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا بیمار ہوتے چلنے کی سکت نہ ہوتی تب بھی وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بحر سورج جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے محترم بھائیو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سبحان اللہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت قرار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے نماز انتقال سے پہلے آپ کے زبان مبارک پہ جو کلمات تھے آپ کی زبان مبارک پہ جو وصیت تھی وہ یہی تھی آپ بار بار کہہ رہے تھے اسفلا اسفلا ورنہ کہتے امان حکم لوگوں نماز, نماز نماز نماز کا اہتمام کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو محترم بھائیوں نماز نماز کیا ہے حقیقت میں جیسا کہ کہا گیا نماز تعلق باللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور قلبی راحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور بندہ مومن کی معاج ہے نماز آپ ذرا ارکان نماز پہ غور کرے نماز کے جو ارکان ہے اس پہ غور کریں نماز کے, کے فلسفے پہ غور کریں نماز سے جو درد حاصل ہوتا ہے اس پہ غور, غور کریں نماز سے جو حکمتیں معلوم ہوتی ہے اس پہ غور کریں بندے مومن، جب نماز کے لیے سبلا رو ہو کے کھڑا ہوتا ہے سبلا رو ہو کے کھڑا ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے تقبیر تحریما کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ, اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی کبلیائی کا اقرار کرتا ہے اللہ کی کبلیائی کا احترام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے آپ جانتے ہیں اللہ اکبر یہ اپنے اندر کتنی مانوی ہے سکتا ہے اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب مسجد کو آتا ہے اپنی تمام تر حیثیتوں کو بھلا کر میں ایک حیثیت کو یاد رکھ کے آتا ہے کہ میں بندہ ہوں آدمی وہ اپنی جگہ بادشاہ ہو سہی اپنی جگہ حکمران ہو سہی اپنی جگہ تاجدار ہو سہی اپنی جگہ سوکار ہو سہی اپنی جگہ منطبدار ہو سہی اپنی جگہ عہدیدار ہو سہی اپنی جگہ کوئی پرائم منسٹر ہو سہی اپنی جگہ کوئی صدر ہو سہی یہ ساری حیثیت ہے مسجد کے باہر تک مسجد کے اندر جب قدم رکھے رکھ, رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس تصور سے آنا ہے کہ ہم احتم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہیں ہم اختم الحاظمین کے دربار میں جا رہے ہیں ہم رب العالمین کے دربار میں جا رہے ہیں یہاں بندہ بند کر ہر انسان کو آنا ہے یہاں ایک کو بھی بھگاری بن کر آنا ہے یہاں ایک دولت مند کو بھی ہاتھ پھیلانے کے لیے آنا ہے یہاں امیر سے امیر سرین شخص کو بھی مارنے کے لیے آنا ہے اسی لیے اللہ حکبر اقرار کرتا ہے اے اللہ میں بندہ ہوں اور تو رب ہے تیری شبیائی کا اقرار اور احترام کرتے ہوئے تیرے حضور میں آیا ہوا ہوں اسی لیے آپ دیکھیں گے اسی لیے آپ دیکھیں گے نمازی و واحد وہ واحد عبادت ہے سبحان اللہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو غریب کو امیر سے اتنا قریب کرتی ہے محفوم کو ہاٹن سے اتنا قریب کرتی ہے غلام کو آکا سے اتنا قریب کرتی ہے فقیر کو دولت مند سے اتنا قریب کرتی ہے کہ سبحان اللہ نماز میں یہ غریب ایک فقیر ایک بھگاری امیر سے امیر ترین اور مالدار مالدار ترین شخص کے بازوں اس کے قدم سے قدم لگا کر اس کے تکلے سے تکنا ملا کر اس کے گڈنے سے گڈنا ملا کر اس کے کاندے سے کاندھا ملا کر اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ دونوں میں کسی قسم کا فرق نہ ہو کی تمیز نہ ہو زندگی میں کوئی ایسا اسٹیج نہیں زندگی میں کوئی ایسا اسٹیج نہیں جہاں ایک غریب کو امیر سے اتنا قریب ہونے کا موقع ملے زندگی میں کوئی ایسی جگہ نہیں زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں جہاں ایک فقیر اور غریب کو ایک مالدار سے اتنی قربت حاصل ہوتی ہو جتنی قربت کے نماز پر پرواہم کرتی ہے کیوں اس لیے رب العالمین کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں انسان اپنی تمام حیثیتوں کو بھلا کر کھڑے ہوتے ہیں آپ غیر مذاہب کی عبادتوں کو دیکھو کرشچن ہیں کرشچنوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے چرچ ہیں چرچوں میں بھی وہ ساری کمیز ہیں مالداروں کے چرچ الگ غریبوں کے چرچ الگ امیوں کے سر فقیروں کے سر چلک طبقات کے سر سے طبقات کے سر چلے اور ہندوؤں میں تو کیا کہنا ہم سب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ جو براہمن ہیں ان کی عبادت کا ہے الگ اور جو نچلی ذات کے ہیں ان کی عبادت کا ہے الگ صحیح معلوم میں اللہ اکبر اللہ ابارکان کی وہ جانیت تو عید اور مساوات کا سب سے عظیم درس انسانوں کو کہیں ملتا ہے تو صرف اور صرف نماز میں ملتا ہے صرف نماز میں ملتا ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز رگلرو ہو کے زمین بوس ہوئی سو میں یہ جات ایک ہی کھڑے ہو گئے محمود و یاد نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز اقبال علیہ رحمانے کہا محترم بھائیو انسان اس کے بعد اللہ کے حضور قیام کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کر قیام کرتا ہے یہ جو قیام ہے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے گویا اپنے دل کو تھامے ہوئے دل جمئی کے ساتھ آجزی کا قیام انکساری کا قیام بندگی کا قیام بندگی کا مظہر ذرا یاد کرو کہ یہ وہ قیام ہے جو قیام کے قیامت کے دن کے قیام کی یاد دلاتا ہے آج جس طرح اس نماز میں مسجد میں سب بستا ہم کھڑے ہوتے ہیں رب العالمین اس تصور سے کھڑے ہوتے ہیں ہم رب العالمین کو گویا کے دیکھ رہے ہیں ہم اس قصور سے کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا کے ہم رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں کل قیامت کے دن بھی بالکل یہی منظر ہوگا یقوم الروح تو صفا کہ رب العالمین تشریف فرما ہوں گے اور زبریل اور سارے ملائکہ سارے فرشتے حشر کے میدان میں صفحے مانے میں کھڑے ہوں گے اور صرف فرشتے قرآن نے کہا یوم سلی عبد العالمی جس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے حضور حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے یاد رکھنا نماز کر یعم حشر کے استیام کی یاد ہے. کیا انسان ہو اس طرح سن رب اللہ نمین حضور دنیا میں کھڑے ہو رہے ہو کر بھی تمہیں کھڑے ہونا ہے اسی لیے اللہ عبد نقیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے موقف دنیا وہ موقف لا پھر اس کا فاما موقف ہو فت استقام اس کا فاما موقف ہو فلا پھر کہا کرتے تھے بندے تو اللہ کے حضور دو جگہ کھڑے ہونا ہے ایک مرتبہ دنیا میں اور یہ سیام دنیا کا اور یہ سیام آخرت کا فرماتے ہیں آخرت کا سیام اسی شخص کا درست ہوگا جس کا دنیا کا سیام درست ہو یعنی جو دنیا میں نمازوں میں اللہ کے حضور کما تو قیام کرے کل حشر کے میدان میں اسی شخص کا قیام کامیاب ہوگا اور جو نمازوں میں حاضری نہ دیتا ہو رب العالمین کے حضور قیام نہ کرتا ہو حشر کے میدان میں اس کا قیام کامیاب نہ ہوگا اسی لیے محترم بھائیوں یہ قیام تو یہ قیام سنگی عبادت ہے اس لیے غیر اللہ کے لیے اس طرح کھڑے ہونے کو منع کر دیا گیا آپ نے فرمایا من کر رہو اینت مسل انا سکھیا مل بہ مدحوم من سر رہو اینت مسل الناس سکھیا فلیتبو بہ من النار من آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے ایسا ایسا ایسے شخص کو جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لینی چاہیے یہ صرف رب العالمین کی شان ہے کہ بندے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں جیسے بادشاہ اپنی درباریوں کو کھڑا کرتے ہیں روز لوگ کمزوروں کو کھڑا کیا کرتے ہیں ہاتھ جوڑ دے رہے ان کے سامنے کھڑے رہو بیٹھنا منع ہے یہ صرف اور صرف رب العالمین کا حق ہے اور رب العالمین کا حق چھیننے والا اللہ کے نمی سم کی وہی سنا رہے ہیں اور پھر بندہ قیام کرتا ہے قیام کر کے شرح فاتحہ کی سلاوت کرتا ہے اللہ کے ہم بیان کرتا ہے ہر نماز میں ہر نماز کی ہر رقع میں بندہ سر فاتحہ پڑھتا ہے تو سبحان اللہ سر فاتحہ کی سلاوت حقیقت میں یوں گی ہے اور ابو العالمین سے ہم کلام ہونے کے مترادف ہیں بندہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتا ہے اور ادھر سے رب العالمین کی جانب سے اس کی ایک ایک آیت پڑھنے کا جواب دیا جا رہا ہے مشہور عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقسیم یعنی میرے میرے کر دیا ہے الحمد رب العالمین جب بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے ہم میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے رب العالمین کہتا ہے اسنا آپ میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب بندہ مالک اوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد علی آپ میرے بندے نے میری پتروی بیان کی اور جب بندہ احبدویا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدھا آدھا بینی و بین آپ دی آپ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے میرا بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا اور جب یہ دن اور مستقیم سراف الب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازی ازی یہ میرے بندے کی مراد ہے یہ میرے بندے کی مانگ ہے میں اس کی مانگ ضرور پوری کروں گا اور فرمائے ہم کیا مانتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر سورے فاطیہ جب ہم پڑھتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی سب سے قیمتی شے مانگتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانگتے ہیں اور یقین مانو دنیا میں ہدایت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں دنیا میں سچائی سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں دنیا میں ایمان اور اسلام سے بڑی اللہ کی قسم کوئی اور نعمت نہیں سورہ فاتحہ میں اسی نعمت کو مانگا جاتا ہے اے دن افسرات المستقل پرور دگارا ہمیں ہدایت دے دے ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے اور صحیح راستے پہ چلایا ہے تو صحیح راستے پہ قائم رکھ دے اور ہماری ہدایت میں دن بدن اضافہ فرما دے کیونکہ ہدایت یہ چیز ہے کہ جو سبحان اللہ نبی کے چچا ہو لہق نہیں ملی نبی کے سر چاہے حق کو نہیں ملی ہدایت ایسی چیز ہے یہ کوئی ماروسی چیز نہیں کہ مالدار کو مل جائے سے خاندان والے کو مل جائے یہ نصیب والے ہی کو ملا کرتی ہے المستقیم اس لیے بندہ جب ہدایت مانتا ہے بندہ جب ہدایت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ غیر المغضوب ہی منقوالی پر دیکارا یہ ہو دو نسارہ جو بیٹھ گئے گمراہ ہو گئے تیرے پہلے ان کی راہ پہ مت چلانا تو حکم دیا گیا کہ سب آواز بابا کو کہ پروگارہ ہماری دعا قبول کرنا اور یہ دعا اس اہم دعا ہے جہاں نمازی آمین کہتے ہیں نمازیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ بھی آمین کہتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنوا تعمین کا شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے موخت کر جائے اس کے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے صبح وہ نماز ہمارا ایک ایسا عمل ہے اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ہماری ایک ایک ادا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ہماری ایک ایک ادا کو سن رہے ہوتے ہیں تبھی ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا جو نماز کو آئے عزرت تیزی سے آئے سانس پھول رہی تھی رکو سے جب آج صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سمی اللہ علیہ حمیدہ کہا تو ان کی آواز بلند ہو گئی کہ ربنا ربلک حمد آپ کا معمول تو آہستہ کہنے کا تھا آج نبوی کا معمول آہستہ کہنے کا تھا صحابی چونکہ سانس پھول رہی تھی اور غیر شوری طور پر آواز بلند ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کہا یہ کس کی آواز تھی یہ کس نے کلمہ کہا تھا اس لیے کہ میں نے دیکھا بارہ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لپک رہے تھے کہ کون آگے بڑھ کر اس کلیمے کو لکھے اور اللہ کے پاس پہنچائے ہماری یہ وہ عبادت ہے نماز یہ وہ عبادت ہے جس میں فرشتوں کی مشارکت ہوتی ہے پھر بندہ رکو کرتا ہے بندہ رکو کرتا ہے اللہ کے حضور جھٹتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کے حصور سرے تسلیم خم کرتا یہ رکو کیا ماننے رکھتا ہے رکو کر کے بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ پرور تو رب ہے میں بندہ ہوں تو خالق ہے میں مخلوق ہوں تو عاطم ہے میں محکوم ہوں تو غنی ہے میں ضرورت مند ہوں تو بے نیاس ہے میں محتاج ہوں تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں بندہ یہ اقرار کرتا ہے رکو کر کے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخو میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے مسلم شریف کی روایت ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ وسلم رخو میں جاتے تو رخو کا جو درس ہے رخو سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کو ایک دعا کی شکل میں آپ پڑھا کرتے تھے آپ کہتے تھے رخو میں اللہم اللہ کا رکا تو آپ کہا کرتے تھے رخو میں یہ دعا کرتے تھے I think I'm off تیرے ہی آگے میں جھک گیا ہوں تیرے ہی حضور میں نے رکو کیا ہے وہ تجھی پہ میں ایمان رکھتا ہوں اور تیری ہی ساتھ قبول کرتا ہوں پروڑ دگارا خسال کا سمئی میں اپنے پورے وجود کے ساتھ تیرے حضور جھک چکا ہوں میں اپنے پورے وجود کے ساتھ تیرے حضور جھک چکا ہوں میری میرے میرے کان میری آنکھیں میرا بنا میری ہڈیاں اور میری جسم کا ایک ایک پٹھا پروٹارا تیرے حضور جھک چکا ہے خسال سمعی و و و یہ جھکنا بھی بندگی کا بہت بڑا ہے اسی لیے نے منع کر دیا گیا کہ اللہ اللہ کے لیے ہرگز ہرگز نہ جھکا جائے ایک, ایک شخص اپنے دوسرے بھائی سے ملتا ہے اپنے بھائی کو ملتے ہیں تھے ذرا جھک کر ملے آپ نے کہا کہ اللہ نہیں کہا لو آپ بھی لو کیا ملاقات کرتے تھے ہم چمٹ جائیں اور بوسا لے آپ نے کہا کہ اللہ نہیں ساری نے کہا افیا قرو بھی ابھی ہو تو پھر کہا اللہ کے لیے ہاتھ پکڑے اور مسافر کرے آپ نے کہا کہ نام تو so, معلوم, معلوم ہوا یہ جھکنا رخو کی کیسی یہ خاص شام بندگی ہے شام عبادت ہے غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا نوابوں اور نوابوں کی زبانیں مشہور ہے پرشی سلام حیدرآبادی تحریر میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا پرشی سلام بادشاہوں کے لیے نوابوں کے لیے ان کے دربار میں پہنچنے سے بولے آدھا کلومیٹر دور سے جھک کر سلام کیا جاتا جا جا. حرام ہے یہ حرام ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کسی مخلوق کے سامنے جھکا نہیں جائے گا محترم بھائیو بندہ سجدا کرتا ہے بندہ سجدا کرتا ہے سجدہ کیا ہے سبحان اللہ بندگی کا سب سے بڑا نظر عاجزی کا سب سے بڑا نظر انکساری کا سب سے بڑا نظر ہے اور نماز کا ایک ایسا رکن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محفوظ ہے سب سے زیادہ محبوب ہے بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے اپنے دونوں ہاتھ دونوں دونوں قدم کو زمین پر رکھتا ہے اللہ کی چبریائی بیان کرتا ہے اس کی تصبی اس کی پاگی بیان کرتا ہے رب العالمین کو سجدے کی یادہ سجدے کا یہ رکن اس قدر پسند ہے کہ رب العالمین نے آزائے سجوک کو نارے جہنم پہ آرام قرار دیا کہ سبحان اللہ یہ سات آ دونوں دونوں گھٹنے دونوں قدم اور یہ پیشانی اور نہ جس سے کہ سجدہ ہوتا ہے اگر کل قیامت کے روز کوئی نمازی اپنے دوسرے کو نہ ہوگی تو جہنم میں جائے گا بھی تو سجدے کے ان آزاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے نارے جہنم کو کوئی حق نہیں کہ وہ آزاد سجود کو جلائے اور سجدہ یہ اس صدر اپنی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے عزیز گڑھ سجدہ تلاوت کے سیاحت میں آئی ہے جب بندہ سجدہ تلاوت کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو یہ سزا شیطان کی شیطان بندے کے سجدے کو دیکھ کر آنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اوم یورپل الجنہ کیبل آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور وہ اللہ کے حکم کو مان کے سجدہ کر رہا ہے وہ تو جنت کا مستحق ٹھہرا اور مجھے سزے کا حکم دیا گیا میں نے بات نہیں مانی میں جہنم کا مستحق ٹھہرا ان شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے رب العالمین سجے سے بہت خوش ہوتے ہیں شیطان کو سجے سے بہت خوش بہت مایوسی ہوتی ہے بہت ناراض ہوتا ہے اور یاد رکھنا یہ سجدہ در حقیقت یہ سجدہ ذرا کی طرف جس طرح ہم نے کہا کہ نماز کا قیام آخرت کے قیام کی یاد دلاتا ہے اسی طرح سے یہ سجدہ آخرت کے اس سجدے کی یاد دلاتا ہے جس کا تذکرہ رب العالمین نے سر قلم میں فرمایا یوم یہ میوق شکو السجود فلا کلا یس قیامت کے روز جب سارے لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے رب العالمین جلوہ فروغ ہوں گے رف العالمی سے فرمائیں گے سارے کے سارے اہل ایمان بے ساخ کا گر پڑیں گے سارے کے سارے علی ایمان میں ساتھ اور سرجونے گر پڑیں گے جو کافر تھے جو منافق تھے جو فاصل اور فاضر تھے جو بیند ماضی تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان کی پیٹ اور کمر ایسے سیری ہو جائے گی کہ ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا سجدہ کرنا چاہیں گے دھران سے گر پڑیں گے سجدہ ان سے ہو نہیں پائے گا یاد رکھنا حشر کے میدان میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان کا سجدا نصیب ہو تو اسی دنیا میں سجدے کر لو نماز کے سجدے کا اہتمام کرو نماز کا اہتمام کرو حشر کے میدان کا سجدہ نصیب ہوگا اگر کوئی دنیا میرا پلا کہ حضور سجدہ نہیں کرتا ہے بالف اگر نماز نہیں پڑھتا ہے نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے کل قیامت کے سجدے سے محروم رہے گا قرآن نے کہا یہ لوگ جن سے کل قیامت کے روز سجدہ نہیں ہو پائے گا دلیل ہوں گے خار ہوں گے ان کی نگائیں جھکی ہوں گی اس لیے کہ ان سے سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے قرآن کہتا ہے وہ خود کہ دنیا میں جب یہ تندرست تھے صحت مند تھے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا سجدا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا مگر انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی لہذا آج حشر کے میدان میں بھی سجدے سے محروم کر دیے جائیں گے محترم بھائی نماز نماز ایسی حکمتیں اپنے اندر رکھتی ہے ایسے دروس اپنے اندر رکھتی ہے ایسے اسباق اپنے اندر رکھتی ہے اور ایسا عظیم سلسلہ اپنے اندر رکھتی ہے ہم نماز پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہماری نماز سے ہمیں یہ تمام دروس حاصل ہو اور ہمارے دل میں وہ خوشو خصو کی کیفیت پیدا ہو جو کیفیت کے حادث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے یقین مانو کہ ایسی نماز ہی ہے جو صحیح مانو انسان کی زندگی کو بدلتی ہے بھی آتی ہے. ورنہ آج اگر ایک طرف یہ مسئلہ ہے کہ لوگ، کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو دوسری جانب یہ بھی مسئلہ ہے جو نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں صحیح طرح سے پڑھنے والے آپ نے فرمایا کہا نماز کا بھی ایک چور ہوتا ہے آپ نے کہا ایک تو ہوتا ہے کہ نماز ہی نہ پڑے وہ تو بہت ہی گیا گزرا ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے آپ نے کہا کہ نماز کا بھی چور ہوتا ہے نماز میں چور ہی پڑھتا ہے چاول کا نماز کا چور کون ہے اللہ کے لوی آپ نے کہا سب سے بدترین چور ہو ہے جو نماز میں چور ہی کرے کہا نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو ٹھیک سے ادا نہ کرے اور ایسے رکو فجود کرے جیسے پرندہ ٹھونگ مارتا ہے پرندہ دانہ چوکھنے کے لیے ٹھونگ مارنے کے لیے اس کو کتنی دیر لگتی ہے سیکنڈ میں نہ لگے اس سراد کے ساتھ اس رفتار کے ساتھ بغیر روح کے بغیر خوشو خزو کے اور بغیر دل کی کیفیت کے نماز پڑھے ایسی نمازوں کی قطع کوئی ضرورت نہیں ہے اقبال نے کہا نماز بے سرور امام بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر محترم بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے کا یہ بھی ایک طرف آپ نے ہم میں سے جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بنے ہمیں سے جو بے نمازی ہے وہ نمازی بنے اور والدین نازاپ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کریں اور جو نماز وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے کہ کہیں ہماری نمازوں میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے سنتوں کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے طریقہ طریقہ رسول کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے محاصبہ کریں اور نماز کی عبادت سے جو دروس حاصل کرنے وہ حاصل کریں اور یوں سمجھیں کہ رمضان کا یہ بھی ایک سبق ہے اور ایسے لوگوں کے روزے کا کوئی انہیں روزوں سے کوئی حاصل نہیں جو روزہ رکھتے ہو اور نماز نہ پڑھتے ہوں یہ محض بھوک ہے یہ محض پیاس ہے اس کو عبادت نہیں کہیں گے ایسے روزے کو جس روزے کے ساتھ نماز نہ ہو رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں پروردگار انہیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہماری نماز کو محض ایک رسم نہیں روایت نہیں بلکہ صحیح معنوں میں عبادت بننے اور عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم بھائیو جیسا کہ گزشتہ جمعے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان کے اول با مسجد میں تعمیری کام شروع ہونے والا ہے جس طرح زمین کی خریداری کے سلسلے میں آپ نے تعاون پیش کیا ہے تعمیری مرحلے میں بھی آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے تعمیری کام میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں جو بھی تعمیر کے لیے جن اشیا کی ضرورت پڑتی ہے آپ وہ اشیا دیں پیسے کی شکل میں بھی تعاون کریں ذمہ داران باہر تشریف رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایک خوشخبری شاید یہ بھی ہو آپ کے لیے کہ الحمدللہ کل یہ بات سننے میں آئی کہ ذمہ دارین جماعت نے الحمد یتیم خانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے زمین بھی الحمدللہ للہ خریدی جا چکی ہے ہمارے ہی شہر میں اور مرکز شہر میں ہماری جماعت کے تحت انشاءاللہ تعالی یہ یتیم خانہ چلے گا یہ بہت ہی خوشائن اقدام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پچھلے خدمہ بتایا گیا تھا آپ یتیم پرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ضعیفوں کمزوروں اور ناداروں کا درد اپ محسوس کرتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ذمہ داران جماعت کو توفیق دی وہ یتیم خانہ جو قائم کرنے جا رہے ہیں اپ کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے سلسلہ میں رب العالمین ہم تمام کی اپ تمام کی کوششوں کا عیشوں کو قبول فرمائے امین لا اللہ بارک اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالقران العظیم و نفعنا و ایاکم بما فيه من الایات و ذکر الحکیم انه تعالی